بسم اللہ الرحمن الرحیم انچاسواں مکتوب طالب کے بیان میں بھائی شمس الدین زندہ رہو اور نفس جیسے دشمن پر فتح حاصل کرو جانوں کے طالب کو کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے اور کسی منزل میں آرام کا موقع نہیں بلکہ دونوں جہان میں راحت و سکون اس پر حرام ہے جیسا کہ اولیا قلوب اولیا خدا کے دوستوں کے دلوں پر آرام حرام ہے خود ان کو بھی اس کے غیر کے ساتھ آرام کہاں ممکن ہے اے بھائی سمجھو جس کا محبوب ایسا ہوگا اس کو دونوں جہان میں سکون و آرام کیوں کر مل سکتا ہے کیونکہ دنیا فراق کی جگہ ہے اور آخرت دیدار کا مقام ہے تو فراق میں طالب کے دل کو آرام کرنا جائز نہیں اور دیدار کی جگہ میں چین نہیں کیونکہ طالبوں کے دل کو انہی دو چیزوں میں سکون ہو سکتا ہے تاکہ آرام اٹھائے یا مطلوب کو پا لینا یا محبوب سے غافل ہو جانا محبوب کا پا لینا دنیا اور عقبہ میں روا نہیں تاکہ دل طلب کی مشقت سے آرام پائے اور غفلت اس کے طالبوں کے لیے جائز نہیں کہ دل تلاش و جستجو چھوڑ کر خاموش بیٹھ جائے اس مطلب کو صاحب کشف المحجوب رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور معارف کی شرح میں لائے ہیں کیونکہ محبوب کی ہستی مکان کی قید سے بالتر ہے اور محب کا وجود مکان سے تعلق رکھتا ہے مکان سے آگے قدم نہیں رکھ سکتا تو محبوں اور طالبوں کے دل کا درد دکھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور عاشقوں کے دل کا رنج و غم دوامی ہے اے بھائی مطلوب کی بزرگی کی سواری علوی بلندی پر ہے اور طالبوں کا مقام اصفل کی پستی میں ہے مطلوب کا عالم کبریائی سے نیچے اترنا جائز نہیں اور طالبوں کی ترقی اور عروج عبودیت کی گہرائی سے ممکن نہیں مشایخِ طریقت ردوان اللہ علیہم نے کہا ہے کہ دونوں جہان میں طالب کے دل سے طلب نہیں مٹتی لیکن آخرت میں طالب کا کوئی نام اور لقب باقی نہیں رہتا صرف طلب رہ جاتی ہے اس لیے کہ محبوب و مطلوب کا جمال و کمال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے طلب ہمیشہ باقی رہتی ہے اور طالب پر آرام کرنا حرام ہو جاتا ہے شر عشق مارا کے غایت پدید حسن جانا چوں نہ ہمارے عشق کی حد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ محبوب کے حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے طالب کو کشف و عظمت کی منزل میں چار مقامات سے گزرنا پڑتا ہے پہلا خوف دوسرا خشیت تیسرا وجل چوتھا رہبت خوف عذاب سے خشیت منقطع ہونے سے اور وجل معرفت میں کوتاہی دیکھنے سے اور رہبت وسالنا ہونے سے عذاب کا خوف عابدوں کا مقام ہے اس کا پھل دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ اٹھا لینا ہے اور خشیت صدیقوں کا مقام ہے اس کا حاصل سوائے دوست کے اپنے کو سب سے الگ تھلگ رکھنا ہے اور وجل محبوں کا مقام ہے اس کا مقصد آیار سے اغیار سے آنکھ پھیر لینا ہے اور رہبت عارفوں کا مقام ہے اس کی لذت محبوب کی ذات میں گھل ملنا ہے کل مشائق کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بندہ مقامات کے سنگ راہ کو طے کر کے آگے بڑھ گیا اور جملہ اوساف محمودہ اس کی ذات میں آ گئے اور غیر حق کے دیکھنے سے وہ بری ہو گیا جس کا حاصل عقل کی فہم اور ادراک سے غائب ہو جاتا ہے اس کے رہن سہن تک میں وہم و گمان کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے اس وقت وہ اولیائی تحت قبائی کے پردے میں چھپ جاتا ہے یہ دل جلوتوں کی باتیں ہیں دل جلوں کی باتیں ہیں خودی میں رہنے والوں کے قصے نہیں یہ جوان مردوں کی راہ ہے بچوں کا کھیل نہیں مصرا رد بازی کن کے عاشقی کار تو نیست جاؤ جاؤ عاشقی تمہارا کام نہیں ہے زولیخ کی صفت اور مجنو کی باتیں ہونا چاہیے تاکہ حضرت یوسف اور لیلا کی کہانی سن سکے لقت قصم آبرا البتہ ان کے قصوں میں عبرتیں پوشیدہ ہیں یہ آیت اسی کی شرح ہے ان مردان خدا کو جب راہ میں مشکلیں اور دقتیں پیش آتی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حل ہو جاتی ہیں وما کن حدیثرا ولی کن تصدیق بینی وہ تفصیل کل ایسی باتیں نہیں جو جھوٹ توہمت جوڑی گئی ہوں مگر سچی ہیں ایسی جو آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہر چیز کی تفصیل بھی جب تفصیل تفصیلی کلی شئی ان فرما دیا تو سمجھو کہ یہ کیا ہوگی اگر ہزار جلدوں میں اس عجیب و غریب قصے کی تفصیل لکھی جائے تو وہ دریا کا ایک قطرہ اور آفتاب کی ایک کرن سے زیادہ نہ ہوگی ایک بزرگ نے کہا ہے ربائی تا رائے عام او کان غانہ شوی، تحمد زدہ جہود و ترسانہ شوی، بیزار ذکیش خویش عمدانہ شوی، در مجلس عاشقان تو پیدا نہ شوی، جب تک تجھے لوگ مسخرہ بنا کر شور و غوغا نہ کریں اور تو یہودی اور آتش پرستی کی تہمت سے متہم نہ ہو جائے اور اپنا دین و مذہب قصداً نہ چھوڑ دے اس وقت تک عاشقوں کی محفل میں داخل نہیں ہو سکتا جب اس ملامت کی راہ سے گزرتے ہیں اور نہ اہل لوگ طالبوں پر پتھر برساتے ہیں تو شاق سلامتی والوں سے یعنی لوگوں سے جو اس راہ کی لذت سے واقف نہیں کہتے ہیں شیر نہ ہم رہی تو میرا راہ خویش گیرو برو ترا سلامتی بعد امر انگون ساری تو میرا ساتھی تو نہیں ہے جا اپنا راستہ لے تجھ کو سلامتی مبارک ہو اور مجھے ذلت و خواری مبارک اگر زلیخہ اس بات سے ڈرتی کہ عورتیں کہتی ہیں وقول نسوۃ فلم ددین تم رت العزیزی ترا دفتح مصر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے محبت کرتی ہے تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نہ لیتیں اور اگر مجنو پتھر کی مار سے زخمی اللہ لہو ہونے سے ڈرتا تو لیلا لی کی بڑ نہ لگاتا اے بھائی خدا کے لیے یوسف اور زولیخا بہت اور لیلا مجنو بے شمار ہیں لیکن ہماری اور تمہاری آنکھیں کہاں جو دیکھ سکیں ثم پہلے دیوار بناؤ اور اس کے بعد اس پر نقش کاری کرو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہو چکے ہیں اور موجود ہیں اور آئندہ ہوں گے لیکن بدبختوں کا جب اس میں کوئی حصہ نہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اس کی مثال یوں سمجھو کہ خداوند تعالیٰ نے ود کریم کے متعلق فرمایا ہے کہ شفا ورحمت رحمت المنین یہ مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے تو کفار کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے آفتاب اپنی کمال تابانی کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن کم، کمبخت چمگادڑ جس کو آنکھ نہیں اس سے کیا فائدہ جب باپ کی پیٹ اور ماں کے پیٹ سے ہم برے نصیب لے کر پیدا ہوئے تو مانا سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اب اس کا چارہ ہی کیا اشقی بتن ام ہی بد نصیب وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بد نصیب ہو چکا اس نے ایسا کھونٹا ٹھونک دیا ہے کہ ذرا بھی ہلنے کی گنجائش نہیں وما تشہون شا اللہ اور ان کا چاہنا کچھ نہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نے مہر لگا دی ہے یہی بےد ہے جو کہا ہے شیر کرا زہرا آن کے اذبی میں تو کشایت زبان جذبہ تسلی میں تو کس کی مجال ہے کہ تیری حیبت سے تیری رضا کے سوا زبان ہلا سکے اے بھائی سارا شکوہ اپنی بد کا ہے اور سب شکایتیں اپنی بدبختی کی ہیں شیر ماس تو محروم تیر تر اجرے نیست ہما از بخت پریشان ماست ہم تیری درگاہ سے محروم ہیں اس میں کوئی قصور نہیں یہ سب ہماری بدبختی کا پھل ہے نہیں تو بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے گھورے اور کوڑے پر سورج اسی طرح چمکتا ہے جیسے چمنستان پر ذرہ بھی فرق نہیں لیکن باغ میں بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اور گھورے سے بری مہک آتی ہے یہ فرق یہیں سے پیدا ہوا ہے آفتاب کی کیا خطا اس سے زیادہ بیان کرنا اسرار قزا و قدر کے کارخانے تک پہنچنا ہے وہ ہمارے اور تمہارے جاننے کی چیز نہیں اور سوائے پریشانی کے اور کوئی نتیجہ نہیں شعر قوم بفلک رسیدہ قوم بغماک فریاد ز تحدید تو بشتخاک ایک قوم آسمان پر پہنچ گئی اور ایک قوم گڑھے میں گر پڑی مشتخاک کے ساتھ تیری یہ حبت فریاد ہے جس طرح ہے اور جیسا ہے اور جس وجہ سے ہے لوگوں کی باتوں میں نہ, رہو اور نہ امید نہ ہو کہ ڈاکو کو راہبر بنا دیتے ہیں اور ایک کافر کو صدر نشین اور ایک بت پرست کی زنار اتار کر اس کے سر پر دستار فضیلت باندھ دیتے ہیں اور آزر جیسے بت تراش کے گھر سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیدا کر دیتے ہیں اس آب و خاک یعنی انسان کا کام بہت اونچا ہے اس کی ہمت بہت بڑی ہے اگر بھوک پیاس مفلسی کسی مفلسی بیکسی اس کی سرشت ہے جب امانت کا آفتاب آسمان پر چمکا تو عالم ملکوت کے وہ فرشتے جو سات سات لاکھ برس اس کی تحلیل و کے کی گلگشت میں مشغول تھے نہ رائے نہ تیری حمد کی تصبیح پڑھتے ہیں لگا کر ایک بیکس غریب کی طرح بوریا بستر باندھ کر چلتے ہوئے اور اپنی آجزی مان لی اور اس بوچ کے اٹھانے سے انکار کیا اسی طرح آسمان نے کہا مجھ میں بلندی کی صفت ہے اور زمین نے کہا کہ مجھ میں پھیلاؤ اور کشادگی کی صفت ہے پہاڑ نے کہا مجھ میں ثابت قدم رہنے کی صفت ہے اور جواہرات کی کان نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جواہرات برباد ہو جائیں اس خاک کے ذرے نے نیاز کا ہاتھ فقر و فاقے کی آستین سے باہر نکالا اور اس امانت کا بوجھ اپنی جان پر سنبھالا اور ذرہ برابر دونوں عالم کا خیال نہیں کیا اس نے کہا میرے پاس کیا ہے کہ چھین لیں گے جس کو زلیل کرتے ہیں اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں ہم تو خاک ہی ہیں خاک کو کس چیز میں ملائیں گے بہادری کے ساتھ آگے بڑھا جو بوجھ ساتوں آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے اپنے سر پر رکھا اور حل میں مزید کیسے زیادہ اور کچھ بھی ہے کا نعرہ لگاتا ہوا سامنے آیا وسلام